فَلْيَظُرإِنسَانُ إلىى طَامِه أََّ صَبَبن الْ الم صَبَّ ثمَُّ شَقَطُن الأرضَ شَلَّّ فَأَ بَتْناَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَوْ وَقَضََّ و الزيتون و نخلا و حدائق قلبا وفاكهه و ابا متاع لكم ولانعامكم الله تعالى کی انسان پر مار پڑے انسان کیسا ناشکرا ہے اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ایک نطفے سے پیدا کیا ہے پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کے لئے راستہ آسان کر دیا پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا پھر جب چاہیں گے اسے زندہ کر دیں گے ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے کہ ہم نے بارش برسائی پھر زمین کو شک کیا یعنی پھاڑا پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے و استعمال کے لیے سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مرنے کے بعد اٹھنے بار بار کے عقلی دلائل. دلائل جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے انکاری تھے ان کی یہاں مذمت بیان ہو رہی ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی انسان پر لانت ہو یہ کتنا بڑا نا شکر گزار ہے اور یہ بھی مانے کیے گئے ہیں کہ عموماً کل انسان جھٹلانے والے ہیں بلا دلیل محض اپنے خیال سے ایک چیز کو ناممکن جان کر باوجود علمی سرمایہ کی کمی کے جھٹ سے اللہ کی باتوں کی تکذیب یعنی ان کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے اس جھٹلانے پر کون سی چیز آمدہ کرتی ہے اس کے بعد اس کی اصلیت جتلائی جاتی ہے کہ وہ خیال کرے کہ کس قدر خقیر اور ذریل چیز سے اللہ نے اسے بنایا ہے کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں کیوں نہیں وہ ضرور ایسا کرنے پر قادر ہیں اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقدر کی یعنی عمر روزی عمل اور نیک کو بد ہونا پھر اس کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا اور یہ بھی مانے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کا راستہ آسان کر دیا یعنی واضح اور ظاہر کر دیا جیسے اور جگہ ہے اِن ہدئی نہ صبیلا ام شرو ام کفورا یعنی ہم نے اسے یعنی انسان کے لیے راہ دکھائی پھر یا تو وہ شکر گزار بنے یا نہ حسن اور ابن زئیید اسی قول کو راجہ بتلاتے ہیں وہ اللہ عالم انسان کی پیدائش کے بعد پھر اسے موت دی اور پھر قبر ملے گئے عرب کا محاورہ ہے کہ وہ جب کسی کو دفن کریں تو کہتے ہیں قبر ترہ جوا اور کہتے ہیں اکبر اللہ اسی طرح کے اور بھی محاورے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے اسے قبر والا بنا دیا پھر جب اللہ چاہیں گے اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے اسی زندگی کو بعث بھی کہتے ہیں اور نشور بھی جیسے اور جگہ ہے او من آیات ہی ان خلق را بن سم از ان تم بشروم تشرون یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تم انسان بن کر اٹھ بیٹھے اور جگہ ہے کئی فنون شیزوحا الآآخر آیا یعنی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے بٹھاتے ہیں پھر کس طرح انہیں گوش چڑھاتے ہیں ابنِ ابی حاتیم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء یعنی اس کے جسم کے حصے وغیرہ کو مٹی کھا جاتی ہے مگر ریڈ کی ہڈی کو لوگوں نے کہا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر ہے اسی سے پھر تمہاری پیدائش ہوگی یہ حدیث بغیر سوال جواب کی زیادتی کے بخاری و مسلم میں بھی ہے کہ ابن آدم سڑ گل جاتا ہے مگر ریڈ کی ہڈی کے اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے پھر ترکیب دیا جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ناشکرہ اور بے قدر انسان کہتا ہے کہ اس نے اپنی جان و مال میں اللہ کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ابھی تو اس نے فرائض الہی سے بھی سب کو دوشی حاصل نہیں کی مجاہد رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پوری ادائیگی نہیں ہو سکتی حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسے ہی معنی مروی ہیں متقدمین میں سے میں نے تو اس کے سوا کوئی اور کلام نہیں پایا ہاں مجھے اس کے معنی معلوم, معلوم ہوتے ہیں کہ فرمان باری تعالی کا یہ مطلب ہے کہ پھر جب اللہ چاہیں گے دوبارہ پیدا کر دیں گے اب تک اللہ کے فیصلے کے مطابق وقت نہیں آیا یعنی ابھی بھی اللہ ایسا نہیں کریں گے یہاں تک کہ مدت مقررہ ختم ہو اور بنی آدم کی تقدیر پوری ہو ان کی قسمت میں اس دنیا میں آنا اور یہاں بھلا برا کرنا وغیرہ جو مقدر ہو چکے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق پورا ہو چکے اس وقت وہ خلّہ کل دوبارہ زندہ کر دیں گے یعنی تمام مخلوق کو اور جیسے کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب دوسری دفعہ پیدا کر دیں گے ابن حاتم میں وہ بن ممنبِ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ازیر علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ قبرے زمین کا پیٹ ہے اور زمین مخلوق کی ماں ہے جب کہ کل مخلوق پیدا ہو چکے گی پھر قبروں میں پہنچ جائے گی اور قبریں سب بھر جائیں گی اس وقت دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور جو بھی زمین پر ہوں گے سب مر جائیں گے اور جو کچھ زمین میں ہے اسے زمین اگل دے گی اور قبروں میں جو مردے ہیں سب باہر نکال دیے جائیں گے یہ قول ہم اپنی اس تفسیر کی دلیل میں پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ و سبحانہ تعلیم اللہ کے احسانات کا تدکرہ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس احسان کو دیکھیں کہ میں نے انہیں کھانا دیا اس میں بھی دلیل ہے موت کے بعد جی اٹھنے کی کہ جس طرح خشک غیر آباد زمین سے ہم نے تر تازہ درخت اگائے اور ان سے اناج وغیرہ پیدا کر کے تمہارے لیے کھانا مہیا کیا اسی طرح گلی سڑی کھوکھلی اور چونا ہو گئی ہوئی ہڈیوں کو بھی ہم ایک روز زندہ کر دیں گے اور انہیں گوشت پوست پہنا کر دوبارہ تمہیں زندہ کر دیں گے تم دیکھ لو کہ ہم نے آسمان سے برابر پانی برسایا پھر اسے ہم نے زمین میں پہنچا کر ٹھہرا دیا وہ بیج میں پہنچا اور زمین میں پڑے ہوئے دانوں میں سرایت کی جس سے وہ دانے اگے درخت پھوٹا اونچا ہوا اور کھیتیاں لہلہانے لگی کہیں اناج پیدا ہوا کہیں انگور اور کہیں ترکاریاں خبا تو کہتے ہیں ہر دانے کو انب کہتے ہیں انگور کو اور قضب اس سبز چارے کو کہتے ہیں جسے جانور کھاتے ہیں اور زیتون کو پیدا کیا جو روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے جلایا جاتا ہے اس کا تیل نکالا جاتا ہے اور کھجوروں کے درخت پیدا کیے جو گدرائی ہوئی بھی کھائی جاتی ہیں تر بھی کھائی جاتی ہیں اور خشک بھی کھائی جاتی ہیں اور پکی بھی اور اس کا شیرہ بھی بنایا جاتا ہے اور سرکہ بھی اور باغات پیدا کیے غلبن کے معنی کھجوروں کے بڑے بڑے پر میوے درخت بھی ہیں ہدائق کہتے ہیں ہر اس باغ کو جو گھنا اور خوب بھرا ہوا ہو اور گہرے سائے والا اور بڑے درختوں والا ہو موٹی گردن والے آدمی کو بھی عرب اغلب کہتے ہیں اور میوے پیدا کیے اور ابن گھاس کو کہتے ہیں جو زمین کی اس سبزی کو کہا جاتا ہے جسے جانور کھاتے ہیں اور انسان اسے نہیں کھاتے جیسے گھاس پات وغیرہ اب جانور کے لیے ایسا ہی ہے جیسے انسان کے لیے فاقہ یعنی پھل میوہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زمین پر جو اگتا ہے اسے ابن کہتے ہیں دحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے میووں کے باقی سب اب کے معنی میں ہیں ابوصب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب آدمی کے کھانے میں بھی آتا ہے اور جانور کے کھانے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عن سے اس کی بابت سوال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کون سا آسمان مجھے اپنے تلے سائے دے گا اور کون سی زمین مجھے اپنی پیٹھ پر اٹھائے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں وہ کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو لیکن یہ اثر منقطع ہے ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا ہاں البتہ صحیح صنعت سے ابن جری رحمت اللہ علیہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ممبر پر سور آبس پڑھی اور یہاں تک پہنچ کر کہا کہ فعقی حتن یعنی میوہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ ابن کیا چیز ہے پھر خود ہی فرمایا عمر اس تکلیف کو چھوڑ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت اور اس کی تعین معلوم نہیں ورنہ اتنا تو صرف آیت کے پڑنے سے ہی صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زمین سے اگنے والی ایک چیز ہے کیونکہ پہلے یہ لفظ موجود ہے فمبت نا پھر فرماتے ہیں یہ تمہاری زندگی کے قائم رکھنے اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تم اس سے فیض یاب ہوتے رہو گے